اصل مسئلہ یہ ہے کہ یا تو ان کے ہاتھ میں پارا نہ دیا جائے اور ان کو زبانی یاد کروایا جائے تاکہ اس کی بے ادبی نہ سمجھے نا ہاں ہاں بچے پر تو اصل میں وضو اور پاکی تطہیر اس کے لیے ضروری بھی نہیں ہے لیکن پھر بھی یہ احترام ضروری ہے کہ وہ بچوں کو زبانی پڑھائیں اور سپارا وغیرہ ان کو نہ دیں آپ نے کہا جن بچوں کو میرا خیال ہے سپارہ دیں قاعدہ بھی اگر دیں تو ہفتے دو ہفتے میں وہ پھٹ جاتا لہٰذا بعض پرنٹر ایسے ہیں کہ جنہوں نے ایسا قاعدہ نکالا کہ جو پلاسٹک اس پہ چڑھا ہوا ہوتا تاکہ قاعدے کی عمر جو ہے وہ بڑھ گا تو اب ظاہر ہے کہ یہ احتیاط سب برتیں گے تو وہ بھی برتیں گے آپ بولیے